بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد آيات دو والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وَهُوَ الْحَقُّ مِن ربِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام ہے جو اس دین کو قبول کرے اس کی نیکیاں قبول اور گناہ معاف اور جو اس دین کو قبول نہ کرے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں اور نہ اس کے گناہوں کی معافی کا کوئی ذریعہ ہے ترجمہ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے بھلے کام بھی کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی عادت چھڑا کر ان کا حال سنوارتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ان کو اچھے حال میں رکھتا ہے کلام برکت پہلے زمانے میں ساری مخلوق ایک شریعت کی مکلف نہ تھی اس وقت یعنی اب سب جہان کو ایک حکم ہے یعنی اب ساری دنیا کے لیے ایک ہی شریعت کو ماننے کا حکم ہے اب سچا دین یہی ہے اور بڑے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف اور نہ ماننے کی یہ سزا ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم اسلام یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سبب مغفرت ہے آیت پندرہ مضر الجلتی انکویری آسن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 خوک آخرت کی عظیم الشان نیمتوں میں سے ایک مغفرت بھی ہے ترجمہ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ ہوا ہے پرہیز سے اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو بگڑنے والا نہیں اور نہریں ہیں دودھ کی جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے اور نہریں ہیں صاف شہد کی اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اپنے رب کی مغفرت یعنی سب خطائیں اور گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی گناہوں کا تذکرہ تک نہ ہوگا کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے یا سزا کا اندیشہ رہے آیت انیس وسطمل لا الہ الا اللہ پر مضبوط رہو اور استغفار میں لگے رہو مرنے کے بعد نہ ایمان کام آئے گا نہ توبہ نفع دے گی دنیا ہی میں لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ اور استغفار کو اپناؤ تو آخرت میں کامیابی ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا استغفار لا الہ الا اللہ کامیابی کے لیے لازمی شرط اور استغفار کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی مضبوطی لا الہ الا اللہ خود بھی کہو اور دوسروں کو بھی دعوت دو اور استغفار اپنے لیے بھی کرو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ترجمہ بس خوب یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور استغفار کرو اپنے گناہوں پر اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لوٹنے اور آرام کرنے کی جگہ کو جانتا ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر امت کو استغفار کا حکم فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرماتے تھے عصایت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر پکے رہیں اور اپنے لیے اور اپنے متبعین کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں آیت چوتیس اندین کفر پر مرنا مقصر سے محرومی کا سبب ہے کفر خود بھی برا لیکن جو کافر دوسروں کو بھی دین سے روکتے ہیں ان کی سخت سزا ہے ترجمہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر مر گئے اور کافر ہی رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا